اگر وہ منہ پھیری تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے اس کے سوا کسی کی بندر ناؤ میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے